وعلى سيد الرسول والخاتم الهندية أما باتب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والزنة حق والنار حق لأن الآيات والأحاديث الواردة في إثباتها أشهر من أن تقصر وأكثر من أنتفة. جنت اور جہنم یہ کیا ہے برحق ہے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم برحق ہے اور وہ موجود ہیں جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ جنت اور جہنم دونوں باقی رہیں گے وہ پناہ نہیں ہوں گے یہ تین عقیدے ہیں جنت اور جہنم کے حوالے نمبر ایک جنت اور جہنم برحاط ہیں یعنی ان کا ہونا ضروری ہے نمبر دو یہ کہ وہ موجود ہیں مخلوق ہیں پیدا شدہ ہیں دوبارہ بعد میں ان کو پیدا نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ پہلے سے موجود ہیں اور تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ باقی رہیں گے یہ پناہ نہیں ہوں گے ختم نہیں ہوں گے آئیے سب سے پہلے عقیدے پر جو آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلی عبارت و حق, و حق و جنت اور جہنم برحق ہیں اس پر کئی ساری آیات بھی اور کئی ساری احادیث بھی ان دونوں کے وجود پر کیا ہیں ڈال ہیں ان دونوں کے برحق ہونے پر کئی ساری آیات مبارکہ کے اندر اور کئی ساری احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنت اور جہنم تبارک فرماتے ہیں جنوا سدر تو وہاں کیا ہے جنگ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت جو ہے وہ کیا ہے رب کے عشق کے نیچے ہے جنت رب کے عرش کے نیچے ہے اور جو جہنم ہے وہ کہاں ہے تحت سب الفاؤ سات زمینوں کے نیچے تو جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے البتہ جنت کے بارے میں روایات میں کہیں کہیں ملتا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے جنت ہے اور یہ جو زمینیں ہیں ان ساتوں زمینوں کے نیچے کیا ہے جہنم ہے بہرحال مختلف اقوال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے کوئی پیشہ نہیں البتہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے البتہ بعض فلاسفہ نے بعض فلاسفہ نے جنت اور جہنم کے برحق ہونے کا انکار کیا ہے اور اس کے وجود کا انکار کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر جنت اور جہنم ہے اگر جنت اور جہنم ہے تو وہ کہاں ہوگی جنت اور جہنم ہوگی تو کہاں ہوگی یا کہ دنیا کے اندر ہے اس زمین و آسمان کے درمیانی خلا میں یا یہ کہ آسمانوں سے اوپر ہے یا کہیں اور ہے کہاں ہے کہیں پر اس کو ہونا لازم آئے گا تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے اگر تو یہ دنیا کے اندر ہے یعنی آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کہیں پر اس خلا کے اندر ہے جس کو عالم عناصر کہتے ہیں کہ اگر عالم عناصر کے اندر جنت اور جانم کا وجود ہے تو ہم اس کو یہ ہونا کیا ہے محال ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سارے کیا فرمایا وہ جنت اور ایسی جنت ہے کہ آر وہ ہاں کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چڑائی کے برابر ہے جس کی چڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے وہ کہتے ہیں کہ اب اگر جنت اور جہنم یہ موجود ہیں اب ان کا کہاں ہونا لازم آئے گا اگر دنیا کے اندر ہیں تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالی نے خود فرما دیا کہ زمین و آسمان دونوں جتنی چوڑائی ہے اور یہ تو آپ کو پکا معلوم ہے کہ لمبائی جو ہوتی ہے وہ چوڑائی سے زیادہ ہوا کرتی ہے کسی بھی چیز کی اب جب چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کے درجے اور بڑھ کر ہوگی تو لہٰذا اس جیسی جنت اور جہنم کا اس عالم اناثر کے اندر ہونا محال ہے کیوں کہ وہ جنت اور جہنم تو گویا بڑی ہے تو اس کے اندر تو وہ آ ہی نہیں سکتی آ ہی نہیں سکتی دوسری صورت وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس حال میں ہو بلکہ عالم میں افلاق کے اندر ہو یعنی آسمانوں کے اوپر ہو یہ جنت وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی کیا ہے پھر بھی اس کا ہونا درست نہیں ہے کیونکہ اس صورت میں آسمان میں خرق اور التیام لازم آئے گا کیا یا خرق اور التیام خرق کہتے ہیں خرق کے لفظی معنی ہوتے ہیں پٹ جانے کے اور التیام کے معنی ہوتے ہیں جڑنے کے کیا؟ التیام جڑنا پیغم لگانا خرف کو کہتے ہیں اور پیغم کس کو کہتے, ہیں؟ کو،, کو کہتے ہیں اور پیرونے کو بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خرف اور اتیام یہ کیا ہے باطل ہے خرف اور اتیام باطل ہے خرف اور, اور, اور, اور التیام کہتے کہ اگر جنت ہے وہ اوپر ہے وہ اوپر ہے تو جنتی کو اس آسمانوں سے ہو کر جانا پڑے گا کہاں سے ہو کر جانا پڑے گا اس آسمانوں کے بیچ سے گزر کے جانا پڑے گا تو جب جنتی ان کے بیچ سے گزریں گے تو یہ زمین یہ آسمان کیا ہو جائے گا پھٹے گا دوبارہ کیا ہوگا جڑے گا تو یہ پھٹتا رہے گا جڑتا رہے گا تو کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے بات ہے جب یہ باتر تو جنت جہنم کا دنیا کے اندر یعنی حال میں حال ہے اور اسی جی طرح عالم افلاد کے اندر ہونا بھی کیا ہے ماہال ہے عالم افلاد کے اندر بھی ہونا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہلا جو اعتراض کیا جنت ناردو تماج والا ہم کہتے ہیں کہ جو جنت کا جو وجود ہے وہ عالم اناثر کے اندر نہیں ہے بلکہ عالم افلاط کے اندر یا کسی بھی اور عالم میں ہے جیسا کہ اللہ مبارک و تعالم جانتے ہیں اب پہلی بات تو یہ ہو گئی دوسرے جو سوال میں نے کیا ہے کہ اگر آپ کسی اور عالم میں ہو یا عالم افلاق میں ہو تو خرق اور التیام لازم آئے گا جو کہ باطل ہے تو ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے خرق اور امتحام کو کیونکہ تمہارا کہنا ہے تمہارا اصول اور ضرورت ہے کہ حرق اور باطل ہے ہم تو خرق اور التظام کو باطل سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ آسمانوں کا فرق اور کیا ہے ممکن ہے اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخر میں یعنی جب دنیا فنا ہوگی تو اس وقت بھی اس کو کیا کریں گے تباہ کر دیں گے جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ارت سما ہوں شب کرماؤن دوسری جگہ سما ہوں فتح وغیرہ وغیرہ تو خرق اور التحام یہ ہمارے یہاں کیا ہے باطل نہیں ہے ہمارے ہاں خرق اور التحام ممکن ہے تمہارے ہاں باطل ہے اور تمہارا تمہاری اصل اور تمہارا ضابطہ یہ کیا ہے فلسفہ یونانی فلسفہ ایمانی کے مقابلے میں نہیں چلے گا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے وجود کا جب بتا دیا ہے جب پر صادق کی جانب سے خبر آ جائے تو اس کا ماننا بلا کافی لازم اور واجب ہو جاتا ہے یہ <تصفيق> بھی و جنتر حق و حقن دیکھیے گا ونارو حقن جنت اور جہنم حق ہیں جن والی اس بات یہاں اشحرو میں اس لیے کہ آیات اور احادیث جو ان دونوں کے اس بات جنت اور جہنم کے اس میں جو وارد ہیں اشحر میں انتخاب وہ کیا ہیں؟ بہت زیادہ مشہور جو نہیں ہیں. جو حدیثیں اور آیات وقفی نہیں ہیں وہ من اور شمار سے بھی زیادہ ہیں وہ اختروں اور زیادہ ہیں میں انتخاب افسائیوں کی استعمال ہوتا شمار کرنا گننا اور شمار کرنے سے بھی کیا ہے زیادہ ہیں کہتے ہیں المن کر کے نیچے آپ کی کتاب میں بہن سطور لکھا ہوگا ائی الفلا کہتے ہیں کہ فلاسفہ یعنی اس کا انکار کرنے والوں نے دلیل پکڑی ہے جنت کی جو صفت بیان کی گئی ہے آپ کو عائد بتلا دی اللہ تبارہ سارے اولا کہ تم جھوڑو مفرت کی طرف مقرر مرحبے کو مقرر کی طرف و جنتھ اور اسی جنت کی طرف عرض جنت کی بیان کی گئی ہے،, کہ وہ ہے زمین و آسمان کی چڑائی کے برابر ہوگی باہر جاتی عالم یا عالم عناصر کے اندر دنیا کے اندر زمین و آسمان کے درمیانی خلا میں یہ ہونا کیا ہے باطل ہے کیوں اس لیے کہ جب وہ زمین و آسمان کی چڑائی زیادہ ہے تو وہ اس زمین و آسمان کے خلا میں آ کہتے سکتی ہے یا بنی سکتی ہے جنت محال اس طور پر ہو گیا باقی عالم اخلاق اور اگر آل میں ہو یعنی اسمانوں سے اوپر ہو اور یا یعنی اس کے علاوہ یعنی اخلاق <سؤال> کے علاوہ کوئی اور عالم ہو اس کے اندر جنت کا وجود ہو تو خارج آ کر خارج ان ہو جو عالم اخلاق اور عالم عناصر سے خارج ہو تو مستلزم مشکل تو یہ لازم ہوگا خرف اور جواب اور گائڈ ہونا لازم آئے گا وہ ہوا حالانکہ خرف اور بھی کیا ہے باطل ہے بولنا ہم جواب دیتے ہیں کہ ہاضم ابنیسم ہاضم مبنی دوسرے سوال کا جواب دیتے جبکہ پہلے سوال کا جواب کیا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم اپناگی بھی ہو سکے یہ کسی اور عالم میں ہو تو اس کا وجود کیا ہے یہ کہا تھا کہ یہ کیا ہے فرق اور انتظام لازم آئے گا تو, اور کی بنیاد، یہ تو تمہارے تمہاری اصل اور تمہارے ضابطے کے مطابق یہ فاصل ہے تو تمہارے فاصف اصل کے مطابق وقت تقل لمنا آرگی فیملی ہم اس پر بات کر چکے ہیں اس کے مقام پر یہ اصل میں ایک اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جزا جزا وغیرہ کا پہلے اس سے پہلے جو پڑھائی جاتی ہے شراب پہ انتظام ہے وہ علاقے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا اس کا یہ تمہارا کیا ہے ضابطہ اور اصول ہے جس کے ہم پابند نہیں ہے اور اسی کو کیا کریں گے قیامت کے دن فقاط ارست ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خطرہ ارتیام ممکن ہے شرط اور التیام ممکن ہے تو محبوب ہے عبارت کا یہی مطلب ہے جہاں جس جگہ میں گزر چکا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کیا ہے یہ تمہارا ذات اور وصول ہے ہمارے ہاں خرف اور ممکن ہے باطل نہیں ہے ممکن ہے پہلا تبارک بارک بتا اس کا ضرور بھی فرمایا گیا قیامت کے دن اچھا جنت اور جہنم کے حوالے سے تین عقائد میں نے آپ کو بتائے پہلا یہ کہ جنت اور جہنم بڑھا نمبر دو یہ کہ جنت اور جہنم پیدا شدہ ہیں قیامت کے دن یا اس کے بعد پیدا نہیں کی جائیں گی یعنی بعد میں نہیں بنائی جائیں گی جنت اور جہنم کا وجود دنیا میں موجود ہے بن چکی ہے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے دوسرا عقیدہ یہ ہے اور تیسرا کرا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ گی وہ پناہ نہیں ہوگی دوسرا عقیدہ جنت اور جہنم کے حوالے سے دیکھیے کہتے ہیں کہ وہ ہوما جنت و مخلو قطان العن موجود عدان. کہ جنت اور جہنم پیدا شدہ ہیں کیا ہے پیدا شدہ ہیں اور دونوں کیا ہیں جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں جنت اور جہنم دونوں موجود ہیں. اس میں سب سے بڑی دری اور سب سے اہم دریل یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں ہونا اور پھر جنت سے نکالا جانا حضرت آدم اور حضرت کا جنت میں موجود ہونا اور پھر جنت سے نکالا جانا یہ کیا ہے اس پر سب سے بڑی دلیل ہے کہ جنت کیا ہے موجود ہے جنت جنت موجود ہے جی ہاں پھر دوسری یہ کہ اللہ تبارک مطالعہ جس طرح بار بار پرانی مجید کے فرماتے ہیں تو جنت کے بارے میں کہ عزت للمتقین عزت للمتقین اور اسی طرح جہنم کے بارے میں فرماتی اور عزترین جنت جو ہے یہ تیار کی گئی ہے بنائی گئی ہے متقین اور کخار کے, کے لیے جہنم بنائی گئی ہے تو او عزت اور عزت کے الفاظ مطلب تیار کی گئی ہے بنائی گئی ہے پیدا کیے گئے تو یہ الفاظ بھی سارے کے سارے یہی بتاتے ہیں کہ جنت اور جہنم کا وجود ہے جنت اور جہنم کا وجود ہے لیکن موت نے اس کا انکار کیا ہے موت کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم موجود نہیں ہوگی تو صحیح لیکن موجود نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کو کیا کریں گے بعد میں پیدا کریں گے بعد میں بنائیں گے کیا کریں گے بعد میں پیدا کریں گے اور بعد میں بنائیں گے جنت اور جہنم کا وجود نہیں بنی ہوئی نہیں ایک میں اس سردار کرتے ہیں. لا اور ہے ایک تو اسل کا دارو لگ لو کے اندر یہ ہے تلک دارل آخرا یہ آخرت کا گھر جنترا جنت جنت آلوہ ہم اسے بنائیں گے وہ اس سے یہ کہ آلوہا یہاں پر چلا منظرے کے اور استقبال کا ہے ان لوگوں کے لیے بند جو سرکشی نہیں چاہتے زمین میں فی الحال میں فساد ایک تو اس آیت سے وہ استقبال کرتے ہیں کہ اس آیت سے مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ تل کا دال آخر تو نہ کہ ہم جنت کو بنائیں گے ان لوگوں کے لیے اس لفظ یعنی پہلے مظاہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں استقبال والے معنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم بنائیں گے اس سے معلوم ہوا کہ جنت بنی ہوئی نہیں ہے بلکہ بنائی جائے گی بلکہ بنائی جائے گی اس کا جواب یہیں پر سن لیجیے یاد رکھیے گا کہ پہلے مظاہرے جس طرح پہلے مظاہرے جس طرح استعمال والے معنی پر کیا کرتا ہے اسی طرح استعمال کرتا ہے اور اس سے بڑا استعمال کا مطلب کہ کوئی چیز مسلسل چلی آ رہی ہے مسلسل چلی آ رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ اسے اب وجود بخشا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ فیل مزارے میں ضروری نہیں ہے کہ استقبال والے معنی کا ساتھ ہو بلکہ اس میں ہاتھ اور استعمال والے معنی پائے جاتے ہیں بولا جاتا ہے کہ جو موجود ہو اس کی حالت پیان کی جاتی جا رہی اس لہٰذا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ نہ جالو گا یہ جو آخرت کا گھر نہ جا ہم نے اسے بنا رکھا ہے ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جی اس کا جواب آپ کے سامنے آ گیا دوسرا یہ ہے دوسرا کے احترام ہو لیکن آپ اس کو پہلے وہ اس طور پر ہے دلیل ان کی یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو جنت اور جہنت ہم کہتے ہیں کہ موجود نہیں नहीं بلکہ بنائی बनाई گی کیوں اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے جو پھل ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ رہیں گے کیا فرمایا ہے جنت کے پھلوں کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے جنت کے پھل ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے کہاں فرمایا اوکولوہا دا امن مجید کی آیت ہے اوکول لوہا دا آپ کے سامنے کتاب میں بھی آئے گی الفاظ کہ اس کے جو پھل ہوں گے جنت کے وہ دائمی ہوں گے وہ ہمیشہ رہیں گے یعنی دائمی ہونے کا کیا مطلب ان کے بخول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یعنی کبھی پناہ نہیں ہوں گے کبھی ختم نہیں ہوں گے اور دوسری جگہ میں خود اللہ تبارک و فرماتے ہیں کہ کل من اور فان و خواہ جلال ولی کرام کل من علیہ فان کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے ہر چیز کو ختم ہونا ہے تو, تو ایک تلے تلے رب کی ذات باقی رہے گی اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جنت کا وجود مانے اگر ہم جنت کا وجود مانے کہ جنت موجود ہے تو پھر اس کے پھلوں کا دائمی ہونا لازم نہیں آئے گا پھر یہ ہوگا کہ اس کے پھل بھی فنا ہوں گے کیا ہوں گے اس کے پھل بھی فنا ہوں گے جی ہاں تو لہٰذا اگر اللہ تبارک و تعالی کی اس قول کو صحیح تقسیم کر لیا جائے کہ وہ پول وہاں اس کے پھل ہمیشہ رہیں گے تو پھر اس سے پتا چلتا ہے کہ جنت موجود نہیں ہے تبھی تو اس کے پھل تاری رہیں گے لہذا کیونکہ اس کے مقابلے میں کل آیت آ رہی ہے کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے جب ہر چیز کو فنا ہونا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جنت موجود ہے تو پھر تو اس کے پھل بھی پنا ہوں گے حالانکہ دوسری جگہ میں کیا آ رہا ہے دائم سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں جی نہیں اگر دنیا جنت موجود ہے تو اس کے بارے میں بھی تو ہے کل منانے اپمان کہا اپنے کہتے جو دنیا ہے اس کے بارے میں کہا اعتراض بالکل ٹھیک ہے ہم بالکل یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے اعتراض کو تسلیم نہیں کرتے اعتراض بالکل ٹھیک ہے اب اس کا جواب سمجھیے یاد رکھیں کہ دوام کی دو قسمیں دوام کی دو قسمیں نمبر ایک دوا شخصی نمبر دوا میں نوعی نمبر ایک دوا میں شخصی اور نمبر دو دوام میں نوائی دوا میں شخصی یہ ہے کہ بیائی ہی وہی چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے دوام میں شخصی کیا ہے وہی چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے اگر یہ کتاب شعب القائع ہے تو پھر یہی کتاب ہے تو یہ دوام میں شخصی ہے اور دوام نوعی یہ ہے کہ اس جیسی دوسری کتابیں بھی ہوں دوام نوعی کیا ہے بالکل وہی چیز تو باقی نہ رہے لیکن اس کی مثل چیزیں باقی رہے ہیں یہ دوام نوعی ہے کہ اس دوا میں نوئی ہے موجود ہوں آئیے سمجھ کے نہیں دو قسمیں ہیں نمبر ایک دوام میں شخصی نمبر دوا دو دوام نوعی دوام میں شخصی یہ ہے کہ وہی چیز نہیں باقی رہے اور دوام نوعی یہ ہے کہ وہی چیز تو نہ رہے بلکہ اس کی دیسی کہ اس کی مسل اور چیز رہے ہیں لہٰذا اب آج آتے ہیں ہم جواب پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت کے پھلوں کے بارے میں فرمایا ہے دائمن اس کے پھل جو ہیں وہ دائمی ہیں تو اب یہاں پر دوام سے کیا مراد ہے دوام میں شخصی نہیں ہے بلکہ دوام میں نوائی ہے دوام میں شخصی نہیں ہے بلکہ کیا ہے دوام نوعی ہے کیوں اس لیے کہ حادیث میں آتا ہے کہ جب جنتی ایک پھل کو توڑ کر مثلا ایک سیب کو اگر توڑ کر کھائے گا تو اس کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سیب پیدا فرما دیں گے تو اب اگر ہم یوں کہیں کہ یہ دوام دوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی سیب ہمیشہ کے لیے رہے گا پھر تو جنتی فائدہ ہی نہیں اٹھا سکیں گے پھر تو جنتی فائدہ ہی نہیں اٹھا کریں گے تو پتہ یہ چلا کہ دوام میں شخصی مراد نہیں ہے بلکہ دوام میں نواحی مراد ہے کہ ایک سیب جب کھا لیا جائے گا یا اور بھی کوئی بھی چیز تو کچھ مصر اللہ تبارک و تعالی اور پیدا فرما دے گا یعنی کچھ جیسی اور چیز آتی رہے گی وہی وائن ہی نہیں رہے گی وہی وائن ہی نہیں رہے گی تو جب اب جب یہ بات آگی کہ دوام کی دو قسمیں ہیں دوام میں شخصی اور دوام میں نہانراد ہے دوا میں نہا میں شخصی مراد نہیں ہے اور دوسرے اس کے مقابلے میں جب اللہ تبارک نے فرمایا ہے کہ پلو من علیہ فان ہر چیز کو پناہ ہو جانا ہے ہر چیز کو ہلاک ہو جانا ہے تو ہلاک ہو جانے کے لیے ایک پل بھی کافی ہے جب سے ہلاک کے لیے ایک پل کے لیے بھی کسی چیز کا نہ ہونا ایک لہدہ بھی نہ ہونا یہ بھی کیا ہے کافی ہے تو جب ایک سیب کو کھا لیا دوسرے ابھی تک لگا نہیں تو ان دونوں کے درمیان میں کچھ نہ کچھ وقت تو ضرور ہوگا ہلاکت کے لیے لفظ ہلاکت کے لیے کتنا سا بھی کیا ہے ہے کافی لہذا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہلاکت کیا مراد ہے کلو منالیا پن ہلاکت سے مراد کیا ہے یعنی کچھ لمحے کے لیے اس چیز کا فائدہ مند نہ ہونا اس چیز کا نفا نہ ہونا مطلب کسی چیز کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہلاک و کام مثلاً کھانے کے بارے میں کہا جاتا ہے जो و کام جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کھانا وہ کھانے کے قابل نہ رہے وہ سڑ جائے حالانکہ وہ کھانا تو موجود ہوتا ہے لیکن قابل انتفا نہیں ہوتا قابل انتفا نہیں ہوتا یہ وہ رات ہے जाए ہر بھی के लिए ہونے کے जी کافی ہے جی اور پھر یہ کہ کسی چیز کا ہلاک ہو جانا کسی چیز کا ہلاک ہونا یہ اس کے پناہ ہونے کو مستلزم نہیں ہے اگر ایک چیز ہلاک ہو گئی اس کا مطلب تو بالکل پناہ ہو گئی ختم ہوگی ایسا نہیں ایک چیز اگر ایک دیو ہلاک ہو گیا ختم ہو گیا تو یہ مطلب نہیں ہے وہ بالکل یہ پناہ ہو گیا ختم ہو گیا بس اس کی اس کی جیسی چیز نہیں آ سکتی نہیں بلکہ ہلاک ہونے کے لیے پناہ ہو سکتا ہے ہونا کسی بھی چیز کا یہ اس کے پناہ ہونے کا مستلزم نہیں ہے اب پتہ یہ چلا کہ یہاں پر جو جنت کے نعمتوں کے بارے میں کہا ہے یعنی یہ بالکل پناہ نہیں ہوں گی کیا نہیں ہوں گی پناہ نہیں ہوں گے اس کے پھل وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے باقی یہ کہ ان کے اندر یہ دواؤں وغیرہ بدلتا رہے گا دوا میں نوڑی ہوگا جنتی ان کو حاصل کرتے رہیں گے ان سے فائدے حاصل کرتے رہیں گے اور پھر اللہ تبارک ان کی جگہ پر دوسرے فلوں کو پیدا فرمائیں گے جی بات سمجھ آئے گی نہیں پتان وہ پیدا شدہ ابھی موجود کی دونوں موجود ہیں تقریر یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو مقرر لایا جا رہا ہے مقرر اور تاقید دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہے جب آپ کی جنت و جہنمی اکثر المتلا اکثر محتاذ نے یہ گمان کیا ہے جنت اور جہنم یوں مل جا دن دوبارہ یہ کیا ہو جائیں گے پیدا کی جائیں گی ہمارے نزدیک ہماری دے یہ ہے کہ آدم و ہوا کا خصہ الجن اور جنت کے اندر رہنا یہ دونوں تیار شدہ ہیں تیاری پر, ان کی تقریر پر جو کہا ہے ظاہر ہیں جیسے کہ پر کی آیت ہے کہ جنت کو تیار کیا گیا اور دل جنم کو تیار کیا گیا اخبار کے لیے اضلاع فی اردو یعنی یہ سوال کا جواب ہے ضرورت سوال یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں پرانی مجید کے اندر ایسی ہیں کہ جو ابھی تک واقع نہیں ہوئی لیکن ان کو اللہ تبارک نے بتیذہ ماضی ذکر کیا ہے وہ جب مثلا وہاں پہ سور پھونکا جائے گا سور میں آنے کا پھونکا تو نہیں گیا تو جس چیز کو لازمن اور پکا واقع ہونا ہوتا ہے تو اس کے وقوع کو لازم سمجھنے کے لیے بھی سیرۂ ماضی استعمال کر لیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی واحد اور جنت اور جہنم کا وقوع اور وجود یقینی ہے لہٰذا کو بھی سیرۂ ماضی کے ذکر کر دیا گیا ہو آ رہی ہے بات سمجھ کے نہیں اس کا جواب دیتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے ظاہر پھر نہ نہیں چاہیے یعنی ظاہر سے وصول کرنا بلا ضرورت نہیں ہونا چاہیے جب ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مافی کے بارے میں ہے کہ درست چکی ہے تو ظاہر بلا ضرورت نہیں اب جہاں تک رہی بات کی سر وغیرہ وغیرہ تھی تو ان کے بارے میں تھی اور یقینی طور پر معلوم ہے کہ ان کا بکو ہوا ہی نہیں ہے پھر وہاں پر کیا ہے اس کی تعویر اور سر پانی ظاہر کیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ جنت اور جہنم کے بارے میں جب دیگر دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ موجود ہے تو اب اس میں پھر کیا ہے صرف ظاہر نہیں کیا جائے گا یعنی ظاہر سے نہیں کیا جائے گا ضرورت ظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے ظاہر سے عدول کرنے کی ظاہر سے کرنے کی سوال اب آپ اچھا سمجھ میں آیا ہے جن کو لگ رہا ہے انتوا یہ وہی اعتراض ہے مجید کہتا کہ اگر معارضہ پیش کیا جائے فَإن اگر معارضہ پیش کیا جائے جا قول ہی تعالى، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے جیسے کہ تلکت دار الآرت نہ یہ آخرت کا گھر یعنی جنت نہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ہم اسے تیار کریں گے یعنی محرض یوں کہہ رہا ہے دل دن لوگوں کے لیے بند کہ جو نہیں چاہتے سرکشی، بلندی مطلب سرکشی فی البت فساد تو ہم کہیں گے کہ مدارے کہ نہ جالو گا ہاں تو اسے لال کر دیں گے یہاں پر نہ ڈالو ہاں استقبال کا ٹھیک ہے مطلب یہ کہ ہم اسے تیار کریں گے تو اس کا جواب کیا ہے کیفیل مدارے اسی طرح جس طرح کے استقبال پر ضرورت کرتا ہے اسی طرح وہ استعمال کرتے ہیں حال کا بھی اور استعمال کا بھی نہیں ہوگا ولو سلمہ اور اگر یہ بات تسلیم بھی کر لی جائے چلیے ولاسن سے کل پڑیں گے تعالی ولو اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ